اگر اتنی دلائل موجود ہیں اور جہاد کے ضابطے اور شرائط قرآن اور سنت نسل وسائن کے اقوال سے ثابت ہو چکے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ سوال پہلے سے آیا تھا میں نے اس کو آخر میں سے رکھا ہے تاکہ اسی پر بات ختم ہو اس کے جواب میں اور میں کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ ہوا نفس ہے اتباع ال ہوا اور یہ اتباع ال ہوا جو ہے یہ مختلف شکل میں نمایاں ہوئی ہے بعض اوقات اپنے باپ دادا کے اقوال کو لینا سب کچھ چھوڑ دینا بعض اوقات اپنے لیڈر کی بات ماننا امام کی بات ماننا کسی اور کی بات کو چھوڑ دینا بعض اوقات علماء اسو کی بات ماننا حق حقنما کی بات کو چھوڑ دینا بعض اوقات شبہات میں پڑ جانا حقائق کو چھوڑ دینا بعض اوقات شہوات پر میں پڑ جانا گھس جانا اور محرمات کو ہرام محرم نہ سمجھنا برحال تو مختلف قسم سے یہ انسان کے اندر جو ہوا نفس ہے وہ نمایاں ہوئی ہے اور اس ہوا نفس کی وجہ سے بہت سارے لوگ راہ راہ سے ہٹ چکے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے تینتالیس میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتا تو جان, تو جان لو کہ یہ اپنی ہوا کی اتباع کرتے ہیں ومن ممن اتبع بغیر ابالغیر ہدم اللہ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر ان اللہ لا دل القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا رحراست پر نہیں لاتا سر القصص عت نمبر پچاس